پہلی یہ سورج سورج عمر ہے اس میں آپ دیکھیں گے کس تکرار کے ساتھ بات آ رہی ہے اللہ کی بندگی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب بن اللہ العزیز الحکیم اگلی سورت شروع ہوگی تنزیل الکتاب بن اللہ العزیز العلیم صرف اتنا فرق ہوگا یہ دونوں دو سوتے جوڑے کی ہیں آپس میں جوڑا ہے حکیم اور علیم کا فرق ہے صرف تنزیل الکتاب ابن اللہ عزیز الحکیم تنظیل الكتاب ابن اللہ العزیز العلی اور یہاں حامیم نہیں ہے وہاں سے حامیم شروع ہو جائے گا جیسے سورت الفرقان بغیر حروف مقطعات کے ہیں باقی ساتیں صورت جیسی محمد چکے ہیں وہ حروف مقطع سے اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے زبردست ہے اور الحکیم کمال حکمت والا انزلنا الیک بالحق اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ فَا اللَّهَ <الدین> بس بندگی کرو اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو بندگی ہو رہی ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں عمرے ہو رہے ہیں حج ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور تاحت کی اطاعت بھی ہو رہی ہے حرام خوری بھی ہو رہی ہے جو کچھ سارا تو چل رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر سودی لین دین بھی ہو رہا ہے وہ سب کیا ہے یہ تو خالص بندگی تو نہ ہوگی اللہ یہ تو بڑی پولیوٹڈ ہے اس کے اندر تو بڑی بڑی گندگیاں شامل ہیں ہے اللہ بخل صلاح الدین اس کے لیے اپنی اتار کو خالص کرتے اللہ الدین الخالص آگاہ جاؤ اللہ کے ہاں قبول ہے صرف وہ اطاعت جو خالص ہو کچھ آدھی اللہ کی آدھی کسی اور کی دفاع کرو وہ آدھی یہ بھی اسی کو دے دو اللہ اللہ بہت غیور ہے وہ قبول نہیں کرتا میرا بننا تو پورے میرے بنو یا ندی نام فنو اس فلم میں کافا اسلام میں داخل ہونا پورے پہ پورے آنا پڑے گا اور اگر تم نے یہ کیا افتوں میں رونا بے بازی کتابیں وہ تقونا بے باز ہماری کتاب کے ایک حصوں کو مانا ہماری شریعت کے بعض احکام کو مانا اور بعض کو ٹھکرا دیا پاؤں تڑے رونگ دیا فما جدا میف الزال کا من کو ملنا خس یون فل خیات دنیا وہ یومر قیامت رازا تو جو لوگ یہ قرضے عمل اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ضروری لخار کر دیا جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائیں تو دنیا کی رسوائی تو ہمارے سامنے ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے ڈیڑھ سو کروڑ یا ایک سو تیس کروڑ دنیا میں ہوتے ہوئے عزت نام کی کوئی شے ہمارے پاس نہیں جو بھی بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہی نہیں اللہ اللہ دین الخالص آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے یہاں مقبول اگر ہوگا تو دین خالص و اللہ دین و تخد اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے ماں نابد ذوالف کہتے ہیں ہم نہیں ان کو نہیں پوچھتے ہم تو اصل میں اللہ ہی کو پوچھتے ہیں ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے یہ ہمارے یہ وسیلے ہیں ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے اس لیے پوچھتے ہیں ان اللہ مینفی یک تلف ان یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے ماں ان تمام چیزوں میں جن میں اختلاف کر رہے ہیں ان اللہ من منہ کاظم ان کفار اللہ تعالیٰ ہرگی ہدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہوں اور نہ شکرے ہوں کفار لخذہ نما ما شاہ سبحانا اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے تو ٹھیک ہے اپنے اپنے جو مخلوق علم سے جس کو چاہتا چن لیتا اس کے ہاں اولاد کا تو تصور نہیں ہے اس کی اولاد تو ہے ہی نہیں ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں تو فرشتے بھی مخلوق ہیں تو اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی صبح نہ ہو وہ پاک ہے هو اللہ الواحد القحار وہ تو اللہ ہے اکیلا ہے کہار ہے اور خود چھایا ہوا ہے کل کائنات کے اوپر کل تخلیق کل مخلوقات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہے خلط سماوات وقت اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی با مقصد ہے نتیجہ خیز تخلیق ہے یہ بے نتیجہ کار ابس اور باطل نہیں ہے یکبر اللہ علی نہار وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر بھائی یکبر اللہ علی الیر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر اب یہ جو ہے کہیں یونج اللہ النہار آتا ہے کہیں یکبر آ رہا ہے تو یہ مختلف جو الفاظ ہیں تعبیرات ہیں لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ دن اور رات کا جو الٹ پھیر ہے تو یہ بھی بے مقصد تو نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام جو چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہے پورا عالم نباتات کا جو ریسپریشن کا نظام ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے لہذا یہاں کوئی شہدی بے مقصد نہیں ہے جب کوئی شہ بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے کس لیے اس کو پیدا کیا حدیث میں جیسا کہ آیا کہ ان نمت دنیا کھولے کر نکوم والم کھولے دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو پھر انسان کا خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص ہے ایک مورل سینس ہے اس کے اندر کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آخر نکل رہا ہے دنیا میں اس کے لیے دوسری زندگی اور بعد سے موت لازمی ہے وصخر شمس القبر اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی يَلِلِ يَلِلِ يَلِلِ <مُسَمَّع> یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے اللہ آگاہ ہو جا وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے خلقک نفس واحد امینا <زَعُجَهَا> اس نے منایا تمہیں ایک ہی جان سے ایک ہی جی سے اب اس کو جو لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے بعض اجزاء کی مطابقت ہے وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ایک ہی یعنی ابتدا میں جو حیوانات پیدا کیے گئے ہیں جو لوور اینیملز ہیں بالکل شروع میں ان میں سیکس نہیں تھا جیسے کہ ایمیبا ہے وہ بس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یہی اس کی اولاد ہو گئی وہ جو باپ کہلے ماں کہلے وہ ایک ہی ہے اس کے بعد ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جن میں ایک ہی جانور میں دونوں سیکس ہیں یہ جو, جو راؤنڈ ورگ ہوتا ہے راؤنڈ ورگ جو, جو برسات میں جو نکل آتے ہیں بہت لمبے لمبے سے کیڑے یہ ہرائٹ ہر ہیں ان کے اندر میل اور فیمل آرگنس دونوں ایک کے اندر موجود ہیں اس طریقے سے رفتہ رفتہ پھر ڈفرینسیشن ہوئی میل علیحدہ ہو گیا فیمیل علیحدہ ہو گئے خلق اب نفسن واحد من, من ہا زہاں اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا ونزر القنام سبانیہ اور تمہارے لیے آٹھ جوڑے اتار دیے تمہارے مویشیوں میں سے عام طور پر عرب میں جو مویشی موجود تھے ان میں سے اونٹ نر اور مادہ گائے نر اور مادہ اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ اور بکری نر اور مادہ یہ جو ہیں ان کے ہاں یہی مویشی تھے سمانیت سماجی سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے وہ ہمیں یاد ہوگا من البل اسنین و من البک اسنین و من الماض اسنین یہ وہاں آ چکا ہے یخرکم فی بتون مہات اور وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقن بعد خلقن ایک خلق کے بعد دوسری خلق تخلیق کے بعد مراحل ہیں اس کے لطفا ہے علقہ ہے مزغہ ہے مخلقہ غیر مخلقہ اور پھر خلقن آخر ایک اور ہی تخلیق ہے اس پر میں عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر ضرور سلام جو ہے قرآن مجید کا و سورہ مومنون کا پہلا رخو ہے پھر ظلمات سلاسیت سے یہاں آیا ہے تین پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے یعنی ایک پردہ یہ پیٹ کی دیوار ہے جو مردوں کی بھی دیوار ہے یہ پیٹ کی اب وال ہے دوسرا پردہ پھر جو یوٹرس ہے رہنم ہے ماں کا اس کی موٹی دیوار ہے تیسری وہ جلی ہے جس میں کہ وہ بچہ جو ہے جنی لپٹا ہوا ہوتا ہے اب دیکھیے یہ بھی ظاہر بات ہے اس وقت جو ہے جینیٹکس بھی نہیں پڑھائے گئے تھے نہ یہ پڑھائی گئی تھی امبریولوجی کچھ بھی نہیں تھا لیکن فیزول سلاس یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ تیتل مور جو کہ امبریالوجی پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی है سمجھا جاتا ہے اس نے مانا ہے کہ قرآن مجیب میں جس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے واقع حیران کن تو تین پرتوں کے اندر اللہ جیسا چاہتا ہے بنا رہا ہے اس کا منہ قلم تو اللہ ہی کیا نا شکل بنا رہا ہے اس کی جو بھی کر رہا ہے اب ہم اس کو تشبیر تو نہیں دے سکتے لیکن اللہ بنا رہا ہے خلق کم فی بتونے کو وہ بناتا ہے تخلیق کرتا ہے تمہاری تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقن بعد خلقن ایک طرح سے دوسری طرح ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ فی دوما کی سراس تین ادھیروں میں ذالکم اللہ ربکم وہ ہے اللہ تمہارا رب لہول ملک بادشاہی بھی اسی کی ہے لا الہ الا اللہ اللہ عفانات اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو کدھر پھیرے جا رہے ہو پھرائے جا رہے ہو ان تقفروف سے ان اللہ غنی یونان کو اگر تم قفران نعمت کرتے ہو قفر کرتے تو اللہ غنی ہے اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے احتیاج نہیں ہے یہ نہ سمجھو تو اس کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی ولا یم والے بادل <الْكُفر> لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے اختیار تو اس نے دیا ہے اما شاکرو و اما کفورہ چاہو تو شکر گزار بندے بنو چاہو قفران نعمت کے کرو بختیار اختیار لو چوائس از یورس لیکن یہ جان لو اللہ راضی نہیں ہے کفر پر راضی وہ ہوتا ہے وہ ان تشکر الزم القم اگر تم اس کا شکر کرو اس کا اس کی تعریف کرو اس کی بندگی کرو پھر وہ تم سے راضی ہوگا ولا تذر واضر تم نظرا اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو سما علا رب مرج پھر تمہارا روتنا ہے تمہارے ربی کی طرف فی البن تم تامل پھر وہ تمہیں بتا دے گا کر دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے ان لہو عالموں میں سدور یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر جھپی ہوئی باتوں کا بھی جو راز ہیں تمہارے سینوں میں بحا مسد انسان اور دن را اور اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے دعائیں کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے سما ادا خم و نعمت ہو اور جب اللہ تعالی اس کو اڑھا دیتا ہے اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے خب و لہو اسے لپیٹ لیتا ہے اپنی نعمت میں نسی ماں کا نا بال قبل تو جو پہلے وہ جس جس چیز کیلئے اللہ سے کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے وجال اندازہ اور اس سے اور سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت وہ یہ ہے کہ اللہ کے مدعم مقابل ٹھرا لیتا ہے لیکن دل رن سبھی لہی تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے تبتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے نبی کہہ دیجیے اٹھا لو کچھ دنیا کے جو مزے ہیں وہ لوٹ لو بے کفرے کا اپنے کفر کے ساتھ لیکن بہت کم چند دن کی زندگی ہے اس میں جو تمہیں یاشی کرنی ہے کر لو ان کبھی نہ پھر مستقل طور پر تو تم آگ والے ہو تمہیں آگ کے اندر جھونکا جائے گا امن ہوا کان تن آنا لہل ساجدن اور کائمن یہ ضرور اس صورت میں یہ خاص اسلوب ہی مرتبہ آئے گا کہ ایک چیز کو ایک جملے کو آگے نامکمل چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے خود انسان پور کرے فی ال بلینک وہ خود اس کے اندر مقدر تو ہے لیکن اس کو واضح طور پر نہیں کیا جاتا مثلا اس کی مثال اور یہ کئی دفعہ آئے گا اس لوگ اب من ہوا کانتن آنا لیل بلا وہ شخص کہ جو کھڑا رہتا ہے بندگی کرتا ہے رات کے وقت بھی ساجدن و قائم کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے کبھی کھڑا ہوا ہے یہ ضرور جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے وہ یرجو رحمت رب بھی اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے بس آگے کچھ نہیں بناد کیا ہے کیا بھلا یہ شخص کا من ہوا غافل کیا برابر ہو جائے گا اس کے جو غافل ہے بھلا وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے راتوں کے اوقات میں بھی سجدے میں بھی اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے کمن ہوا غافل کیا وہ شخص برابر ہو جائے گا اس کے جو غافل ہے قل کہہ دیجئے ہر یا سبھی لذیل یا لمون اور کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ کی جو علم رکھتے ہیں اور وہ کی جو علم نہیں رکھتے ان نماز کر واپ عقیقی نصیحت اور سبق تو حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں بولیا اِبادی اللہ دیکھیے پھر آگے یہ سیدھا یا یادین آ منو نہیں ہے یہ مکی صورتیں بولیا اِبادی اللہ کہہ دیجیے نبی اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو اس ربکم اپنے رب کا تکوا اختیار کرو جن چیزوں سے اس نے روک دیا رک جاؤ اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے دل نظین اسلوفی حاضری دنیا احسنہ جو لوگ نیکی کی رابط پروش اختیار کریں گے احسان کے کروش اختیار کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے وہ ارد اللہ واسعہ اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربن رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو ان دماعی وفد صابر بغیر حساب یقیناً صابروں کو صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا وفا بھی ہے پورا دے دیا جائے گا پھر بغیر حساب بھی اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا اس میں کسی حساب کا سوال نہیں کل اِن عمر تو دیکھیں پھر وہ شروع کا مضمون تھا یہ اس, اس صورت کا عمود ہے کس طرح بار بار آئے گا کوئی عمر تو آبود اللہ مخلص اللہ الدین کہہ لیجئے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت ہے پھر یہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے ایک اس کے رسومات ہے رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں یہ مراسم عبودیت کیا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اس کے کچھ ہمت کے ترانے گاتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ مراسم عبودیت رسم کہتے ہیں کسی کہ چیز کی ظاہری شکل یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت یہ مراسم عبودیت ہے اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے جسد کیا ہے اطاعت جس کی عبادت ہے کلی اطاعت ہم اقن اطاعت ہم وقت اطاعت،, اطاعت غلامی عبد کے معنی ہے غلام چنانچہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنیس اسرائیل کے بارے میں قوم و ہما لنا عابدون یہ جو ہارون اور موسا کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے وہ قبتیوں کو پوجتے نہیں تھے وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ لیکن غلامی جو ہے اصل اٹاٹ یہ تو اصل جسم ہے اصل عبادت کا جو ہے جسم جسد جو ہے وہ ہے اتاٹ لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے روح محبت جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہو جائے گی ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے ہم اطاعت کر رہے تھے عبادت نہیں کر رہے تھے لیکن اطاعت کر رہے تھے لیکن کسی کی محبت کے سرجمے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت بن جائے گی تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شادی دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں العبادت و تجمہ غائط کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا متی اور ملک ہو جانا اچھا یہ تو ہے اصل عبادت لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے اب ہندوؤں کے یہاں ہاتھ جوڑنا ہے یہ ان کی یہاں کی رسم ہے قلوت ہے ہمارے ہاں قلوت ہے ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہیں جھک جانا ہے رکو کرنا کہیں سجدہ کرنا ہے حمد کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں تسوی کر رہے ہیں یہ اس کے مراسی میں ابودیت ہے عبادت اصل کیا ہے اتا کلی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا انڈیپینڈنٹ آف اللہ کی اطاعت سے آزاد مستقل بزاد اطاعت یہ شرک ہے اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں وہ منہ پر دے مارے گا یہ مجھے پچیس فیصد اطاعت نہیں چاہیے آپ کی آپ لیجئے اپنے سب پاس رکھیے مجھے تو چاہیے صد فیصد بروف اسل میں کافا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پانچ دس فیصد بھی کھا لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت کو دے ہی دے گا یہی یہ ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل چکا ہے یہ تصور ہے جو اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر سورہ شورہ میں وہ ہم کل پڑنی چاہیے